پوچھ لی آتا چلی دوسرا آج پوچھ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اب اس کی میت کے جو غسل کے وہ جو میت کا غسل ہے وہی غسل اس کے لئے کافی وہی غسل اس کے لیے کافی اس کہ ہم زندوں کو تو مارم نہیں کونسی حالت میں وہ مرا لیکن جب بھی کوئی آدمی یہاں تک ہے کہ غسل کر کے بھی لیڑ جائے پورا مرنے کا پروگرام بنا کر پھر بھی غسل دیا جائے گا اس کو ٹھیک ہے اسی لیے لازم ہے غسل کہ یہ میت کو شرط ہے نماز جنازہ کی کہ غسل دیا جائے ٹھیک ہے نا ہاں چیز, چیزوں کا استعثنا جیسے ناک میں پانی نہیں ڈالیں اس لیے کہ اگر اندر چلا جائے کفن دینے کے بعد اگر وہ پانی نکلے گندا کفن کو گندا کر دے گا اس لیے ناک میں روئی لگا دی جاتی ہے کانوں میں روئی لگائی دی جاتی ہے تو وہی غسل جو میت کو دیا جاتا ہے وہی اس کا حوصلے جناب بھی ہو جائے گا